بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں عصفا پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں نشر اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں تل سر پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں تل ذکر پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذراً او عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر اندیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے فَإذا النجوم پھر جب ستارے ماند پر جائیں گے وہ عید المار اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا وہ عید الجل اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے وہ عیدت اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا لئی اجلت؟ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے الفصل فیصلے کے روز کے لیے وما ما الفصل اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جٹ والوں کے لیے ألم کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا ثم پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے نسال مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھکلانے والوں کے لیے الم نفل نہیں کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا فی قرار مکین اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا قدر معلوم تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے فقدرنا فنعم بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس روز جھپلانے والوں کے لیے ألم نجعل الارض کی کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی جی ہوں فروت اور اس میں بلند والا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تباہی ہے اس روز چپلانے والوں کے لیے الى ما كنتم به تكذبون چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اوں ثلاث شعب چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا انها بشرر وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں تباہی ہے اس روز چٹلانے والوں کے لیے يوم لا یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے الام اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے يومئذ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہر جنم نم ولی یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے نل کم کئی دوں سکی اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو میں تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے ان نلم في نفی و متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں وہ سوا کھست اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں کلو اشرم ہری کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان امال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو مفسی ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں تباہی ہے اس روز جٹلانے والوں کے لیے کلوت نتم ان کم مجرم کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس روز جھپلانے والوں کے لیے وَإذا قیل لهم لا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے للمكذبين تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں